اب, اب سنیں آپ ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے ایک, گ... سنو. نا ای نا ای. ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے ایسے نکلے کہ جیسے دم نکلے واح واح واح واح واح ایک واح گلی تھی جب اس سے ہم نکلے ایسے نکلے آہ. آہ. کہ جیسے دم انور ہمیں سے گئے تھے اسی سرزمین سے اور میں مظلوم ترین زبان کا شاعر ہوں اس زبان پہ لانا اور دو لینے پہ لانا ایک گلی تھی جب اس سے ہم نکلے ایسے نکلے کہ جیسے دم نکلے واہ چائے آردو جو تھا اس میں آردو جو تھا اس میں؟ جانا ترا کے خم نکلے آردو جو تھا اس میں جانا طرح کے خم نکلے جو پھرے دربدر یہاں وہ لوگ جو پھرے در بدر یہاں وہ لوگ اپنے باہر بہت ہی کم نکلے بے با با با با جو دربدر یہاں وہ لوگ اپنے باہر بہت اچھے جو لوگ اپنے باہر بہت ہی کم نکلے جن سے دل کا معاملہ ہوتا جن سے جن سے دل کا معاملہ ہوتا یہاں بہت کم ہی ایسے سوریہ ایک آخری شہر آگ دل شہر میں لگی جس دن آگ جس شہر میں لگی جس دن سب سے آخر میں ماں سے ہم نکلے آگ, آگ دل شہر میں لگی جس دن سب سے آخر میں ماں سے ہم نکلے جون یہ جو وجود ہے یہ وجود واہ یہ, یہ, یہ جو وجود ہے یہ وجود کیا بنے گی اگر ادم نکلے واہ واہ یہ جو وجود ہے یہ وجود